Allah اللہ قیام العل میں پڑھے گئے سولہویں پارے کا خلاصہ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 ایک دفعہ حضرت موسا علیہ السلام تقریب فرما رہے تھے بخاری کتاب تفصیل کی روایت ہے ایک آدمی نے اٹھ کر کے پوچھا کہ آپ سے بڑا علم والا اس دنیا میں موجود ہے الطم و احدن عالم من کا زمین میں آپ کے علاوہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے زمان سے نکل گیا نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور حقیقت تو یہی تھی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 تو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا جس کو سرب کہتے ہیں بالکل پانی میں سرنگ بننا یہ عجیب غریب بات اور وہیں پر حضرت خزر سے ملاقات ہوئی مجموع بہر یہ بہرزم اور خلیج عقبہ کا سنگم تھا وہیں پر ملاقات ہوئی مجمع البحرین بہرنا دو دریاؤں کا سنگم دو دریا کون سے خلیج عقبہ اور بحر کلزم دونوں کا جو سنگم ہے وہیں پر ملاقات ہوئی وہی مجمول بحرین سنگم حضرت خزر نے پوچھا کون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 تفخیم کے لیے یعنی کوئی خاص علم ہم نے عطا فرمایا تھا یہ علم کیسا تھا شارحین نے یہ بتایا ہے مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ایسا لگتا ہے قرآن حکیم کے بیان سے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا ہے اس کو دیکھ لیتے تھے ایسا علم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 جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کہیں جنگل میں آئے راستہ بھول جانے پر حضرت خضر ایک بزرگ کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور راستہ بتا دیتے ہیں آج بھی زندہ ہے وہ یہ عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے غلط ہے حضرت خضر کا انتقال ہو چکا ہے مر چکے ہیں وہ بات جاہل صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے بات چیتیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں حلال ہوتی ہیں لہذا اگر کسی نام نہاد ولی کو دیکھو کہ وہ کسی غیر شرعی کام میں ملوث ہے تو اس کو مت توکو اس لیے کہ بعض چیزیں جو شریعت میں حرام ہوتی ہیں وہ طریقت میں حلال ہو جاتی ہیں حافظ شیرا زی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے اس کی دیوان کی پہلی غزل کے اندر ایک شعر ہے جو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 حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص علم دیے جانے کی بات کہی ہے تشریح فرما دی ہے اللہ نے اپنی طرف سے حضرت خضر کو ایک خاص علم عطا کیے جانے کی تصریح کر دی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا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 ساحل پر پہنچے دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے پکڑا اور اسے مار ڈالا گردن مروڑ دی اس کو یہ کیا ہو گیا ایک معصوم بچے کی جان لے لی لینے لگے کہنے لگے آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی آپ نے بہت غلط کام کیا پہلے کہا کہ شہ امر اور اب کہا کہ شہ نکر شہ امر اور شہ نکر میں فرق یہ ہے کہ ایسا خوفناک کام جس کی تلافی ہو جائے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 ایک بستی میں پہنچے اور دونوں نے کھانا مانگا دونوں نے کھانا مانگا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت موسا بھی انسان تھے اور حضرت خزر بھی انسان تھے اس لیے کہ اگر یہ فرشتے ہوتے یا جن ہوتے تو کھانا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی اس تتامہ کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خزر انسان تھے اس لیے کہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی ورنہ یوں کہا جاتا کہ موسا نے کھانا مانگا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 اں کون سے لوگ تھے بالکل دورے وحشت میں تھے ننگے گھومتے رہتے تھے وہاں تک پہنچا اور اس کا تیسرا سفر شمال مشرق کی طرف تھا یہ شمال مشرق میں کہاں تک پہنچا کو حکاط کی پہاڑی تک پہنچا وہاں ایک درہ تھا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اسی درے سے یاجوز ماجو جاتے ہیں اور یہاں لوٹ مار کرتے ہیں یہ درہ بند کرا دیجئے